صدق اللہ العظیم آج 1442 سو ہجری رمضان المبارک کی چھٹی تاریخ ہے سورہ انفال کی تفسیر کا پہلا درس ہے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سننے سمجھنے سیکھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی ہے اور اس کی پچہتر آیتیں ہیں اور دس رکو ہیں انفال نفل ان کی جمع ہے نفلن کہتے ہیں اضافی چیز کو مثال کے طور پر ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں چار رکاتیں سنت ہیں دو رکاتیں نماز کے بعد سنت ہیں اب کوئی شخص ان دس رکعتوں کے علاوہ بھی پڑھتا ہے اسے نفل کہتے ہیں نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جو اضافی ہے یعنی فرض نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نفل عبادت نہ کرے وہ گناہگار نہیں ہے لیکن کوئی شخص نفل عبادت کرے نفل نمازیں پڑھے نفل روزے رکھے اس کا ثواب ہے اور قیامت کے دن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فرائض اگر پورے نہ اتریں رمضان کے روزے رکھے ہیں لیکن اللہ معاف فرمائے غیبتیں کی ہیں جھوٹ بولا ہے اور اور بہت سارے غلط کام کیے ہیں تو فرض روزہ ہے لیکن ڈھیلا ڈھیلا سا ہے فرض روزہ ہے لیکن کمزور کمزور سا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نفل روزوں کو اس کی جگہ رکھیں گے اور اس کے ذریعے فرض عبادتوں میں جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوئی ہیں اسے پورا کریں گے اس لیے نفل عبادتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے یہاں نفل غنیمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے سورہ عراف جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اس میں اللہ جل نے مشرقین اور اہل کتاب کے جہل ان کی جہالت ان کی سرکشی اور ان کے کفر اور بدماشی کا تذکرہ کیا ہے اللہ کی بات سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں جانتے ہیں عمل نہیں کرتے بدماش ہیں یہ اہل کتاب یہ امریکہ کے جو اہل کتاب ہیں نصرانی ہیں یہودی ہیں یہ بدماش ہیں مفسدین ہیں فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں سرح آراف میں اللہ جل جلالہ نے ان کافروں اور مشرکوں یعنی مفسدین کا تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ انفال میں ان کا علاج بتلایا ہے سمجھ میں بات کافر ایک بیماری ہے کافر ایک جراثیم ہے کافر ایک میکروب ہے اور اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا بھی اتاری ہے کافروں کی دوا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اتاری ہے یعنی اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان کو قتل کیا جائے ان کے خلاف طاقت اور قوت استعمال کی جائے جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اسے کاٹ دینا چاہیے کیا کہا ہے جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اپنے رب کے سامنے جس نے اس سر کو بنایا ہے اس خالق کے سامنے نہیں جھکتا اسے کاٹ دینا چاہیے تو کافروں کی بیماری کا علاج اللہ تعالی نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے سورہ توبہ میں بھی بیان کیا ہے سورہ محمد میں بھی بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال میں جو اکثر باتیں بیان کی گئی ہیں وہ غز بدر کے موقع پر فتوحات سے متعلق جو باتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں غزوائے بدر کے موقع پر کافروں کو جو شکست ہوئی ہے بہت بری شکست ہوئی ہے ان کو ستر ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور ستر ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار کیے گئے مسلمان باوجود اس کے, کے کمزور تھے اللہ تعالی نے انہیں کامیاب کیا آٹھ تلواریں تھیں جو ایک ہزار تلواروں سے ٹکرائیں سوچتے ہو آٹھ کے مقابلے میں اگر اسی ہو تو ایک کے مقابلے میں دس ہیں آٹھ کے مقابلے میں اگر آٹھ سو ہو تو ایک کے مقابلے میں سو ہیں اور یہاں سو نہیں بلکہ ایک ہزار تلواریں ہیں آٹھ تلواریں تھیں اور ایک ہزار تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں صرف دو گوڑے تھے ایک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار تھے اور دوسرے پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اسی تراسی کے قریب اونٹ تھے کوئی تیاری نہیں تھی اس لیے کہ صحابہ کے کو یہ گمان نہیں تھا کہ جنگ ہوگی پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مغلوب کیا کافروں کو ہرایا اور مسلمانوں کو غالب کیا مسلمانوں کو جتوایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اسلحے کے زور پر نہیں بلکہ ایمان کے زور پر ایمان کی قوت اور طاقت کے سہارے جہاد کرتا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اگر انسان مومن ہو سچا مسلمان ہو بغیر تلوار کے بھی لڑ سکتا ہے اللہ کی مدد سے لڑتا ہے اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے آج الحمد افغانستان کے طالبان پاکستان کے طالبان ایک زندہ مثال ہیں افغانستان کے طالبان نے امریکہ جو بہت بڑا ملک ہے باون کے قریب اس کے ملک ہیں اور ان سب ملکوں کو امریکہ کہا جاتا ہے اور اس امریکہ کے ساتھ چالیس کے قریب نیٹو ممالک بھی آئے ہیں اور پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی یہ پاکستان جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتا ہے یہ بھی امریکہ کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے اس ملک کا نظام اور اس ملک کی حکومت یہ ملک تو ہمارا وطن ہے لیکن اس کی مثال آج اس طرح ہے جیسے جنت میں شیطان گھسا ہے پاکستان ایک جنت ہے لیکن اس میں ابلیس گھسا ہوا ہے اور پاکستان کے طالبان اس ابلیس کو وہاں سے نکالنے اور اس کو قتل کرنے کے لیے جہاد میں مصروف ہیں سو کے قریب ممالک نے افغانستان پر حملہ کیا افغانستان کے طالبان نے اپنے سینے ان کے سامنے کھول دیے وہ رکے نہیں بکے نہیں جھکے نہیں تھکے نہیں مسلسل جنگ کرتے رہے جنگ کرتے رہے جنگ کرتے رہے دو ہزار ایک جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے طالبان پر بمباری ہو رہی تھی طالبان شہید ہو رہے تھے طالبان کے بڑے شہید ہو رہے تھے زخمی ہو رہے تھے یتیم بیوائیں اور پریشانیاں بہت ساری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آج دو ہزار اکیس ہے ان بیس سالوں میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے لاکھوں بچے یتیم ہو گئے لیکن طالبان نے اپنا جہاد جاری رکھا اس جہاد کی برکت سے ان کمزور مجاہدین نے طالبان نے طاقتور امریکہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اللہ کے فضل سے امریکہ آج شرما شرما کر افغانستان سے بھاگ رہا ہے اللہ تعالی امریکہ کے کافروں کو یا ہدایت دے یا ان کو تباہ و برباد کر دے آمین اور پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ بھی ایک ایسے ملک اور ایک ایسے نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں جس کے پاس ایٹم بم ہے جس کے پاس ہزاروں تیارے ہزاروں ٹینک اور لاکھوں فوج ہیں اور یہ غریب طالبان مجاہدین اس نظام اور اس کفر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں رکے نہیں جھکے نہیں بکے نہیں تھکے نہیں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے آمین ایک دن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے تین سو تیرہ ان کی تعداد تھی کافر ایک ہزار ان کی تعداد ہے تین سو کو ڈبل کرو تو چھ سو دوسری بار ڈبل کرو تو نو سو اور یہ ایک ہزار ہیں یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہیں دو بار سی بھی زیادہ ہیں یعنی ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں ڈبل ڈبل کافر کھڑا ہوا ہے بات سمجھ رہی ہے تلواریں بھی پوری نہیں ہیں نیزے بھی نہیں ہیں گھوڑے بھی نہیں ہیں لیکن اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے اور جب اللہ پر ایمان ہو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں سب کام آسان ہو جاتے ہیں سب کام آسان, ہو ہیں. سب کام آسان ہوتے ہیں صرف جنگ نہیں سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے دین کی نصرت کرنی چاہیے اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر جیسے اللہ تعالی آج افغانستان کے طالبان کو امریکہ کے مقابلے میں عزت دے رہا ہے کافر اپنے طیاروں ٹینکوں جہازوں اور ہر چیز کے ساتھ آیا ناکام ہو گیا اور طالبان ایسے طالبان میں نے دیکھے ہیں جن کی چپلیں بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی پانچ گولیاں ہیں مجاہدین کے ساتھ جا رہا ہے بھائی تمہارے پاس تو نہ کلاشنگ کوف ہے نہ اور کوئی اسلحہ ہے تم کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگا کہ مولی صاحب میرے پاس پانچ گولیاں ہیں تو ساتھیوں نے کہا کہ ان گولیوں کو فائر کیسے کرو گے کہا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو کسی ساتھی کو کہہ دوں گا کہ مجھے بھی کلاشنکوف دے دو, دو منٹ کے لیے میں اپنی پانچ گولیاں فائر کر دیتا ہوں یہ جہاد ان مخلص لوگوں کی برکت سے لڑا گیا ہے اور ان پانچ گولیوں کی برکت سے اللہ تعالی نے یہ پچاسوں ہزاروں لاکھوں گولیاں لے کر آنے والے امریکہ کو ناکام کیا اور انشاءاللہ اللہ ہمارے پاکستانی طالبان بھی ایک دن کامیاب ہوں گے اگرچہ کمزور ہیں اگرچہ مجبور ہیں اگرچہ پریشانیاں بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اللہ بہت بڑا ہے وہ ہمارا امتحان کرتا ہے لیکن ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے وہ ان جندنا لہم الغالبون پڑا ہے قرآن میں قرآن میں ہے نا وہ ان جندنا لہم الغالبون یقیناً ہمارا لشکر ضرور بضرور جیتے گا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں قرآن میں کلام مقدس میں یہ بات کر دی ہے کہ میرا لشکر ضرور جیتے گا تو اللہ کی بات سچی ہوگی یا کافر کی بات سچی ہوگی اللہ کی بات سچی ہے ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جس وقت امریکہ حملہ کر رہا تھا اس وقت انہوں نے یہی بات کی تھی امریکہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو مار ڈالوں گا اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا چلو میدان میں اترتے ہیں دیکھتے ہیں کس کی بات سچی ہے ایک غریب آدمی تھا مسجد کے امام تھا مدرسے کا استاد تھا اللہ تعالی نے اس شخص کی محبت میں ایسے لوگوں کو دیوانہ کیا کہ سب ان کے ساتھ جمع ہو گئے اور آج بیس سال بعد وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ملا محمد رحیمہ اللہ کامل ایمان والے انسان تھے انشاء اللہ اور ان کی بات سچی تھی ان کے رب کی بات سچی تھی اور امریکہ کی بات غلط تھی امریکہ کے دوستوں کی بات غلط تھی الحمد سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ان مضبوط کافروں کے مقابلے میں ان کمزور مسلمانوں کو کامیابی کیسے ملی اس سوال کا جواب یہاں پر اللہ جل جلال نے یہ دیا ہے کہ ان کے اندر تقویٰ موجود تھا اور وہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے تو آج بھی اگر ہم اللہ سے ڈریں گے آپس کی رنجشیں اور اختلافات کو بھلا کر ایک مٹھی ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کریں گے یعنی قرآن ہمارے پاس موجود ہے یا اللہ کا کلام ہے شریعت ہمارے پاس موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگے اب قرآن کریم کی ان آیات کا مختصر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے اللہ اکبر تم اپنے دشمن کو کھانا کھلاتے ہو نہیں اللہ اتنا مہربان ہے کہ کافروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے بلکہ زیادہ کھلاتا ہے اتنا زیادہ کھلاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پیٹ میں جب درد ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں پر حملے کرتا ہے بدماش حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ تعالی کے نزدیک اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا یہ جس دنیا کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں اس کو ملا مجھے نہیں ملا اس کو ملا مجھے نہیں ملا چوہے بلی کی جو لڑائی ہوتی ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے دشمنوں کو کافروں کو بھی کھانا دیتا ہے ان کو بھی مال و دولت دیتا ہے کھاؤ مزے کرو لیکن آخرت میں ان کو پکڑے گا یسون قانفال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ غنیمت کا کیا حکم ہے یس انفال یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں قل الانفال للہ والرسول آپ کہہ دیجیے کہ مال غنیمت اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ کا حق ہے یعنی اللہ تعالی جو حکم نازل کر دے اس کے مطابق کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق جب عمل فرمائیں تو آپ ان کی بات مانیں فتق اللہ سو ڈرو اللہ سے امریکہ سے نہیں بڑے بڑے سرداروں اور بدماشوں سے نہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے فتق اللہ اللہ سے ڈرو وہ اسلحا طبی اور آپس کے معاملات کو درست کرو آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں نا ان کو ٹھیک کرو لڑائی مت کرو جھگڑے مت کرو اختلافات مت کرو ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا رسول تمنین اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم مسلمان ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اللہ کی بات مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو رسول اللہ کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا آسان ہے لیکن دراصل مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہید ہونے کے لیے تیار ہونا ایک مولوی صاحب جو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت دے اے اللہ مجھے شہادت دے تو ایک مقتدی نے کہا کہ مولوی صاحب جہاد کے لیے تو آپ جاتے نہیں ہو اور لوگ حلوے میں تو بم نہیں رکھتے ہیں نا شہادت کے لیے لوگوں کو جہاد میں جانا چاہیے جس طرح کے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کافروں کے خلاف جہاد کیا تھا اور اس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ اللہ سبحانہ و تعالی قران کریم میں فرما رہے ہیں انشاءاللہ تفصیلات اگلے سبق میں پڑھیں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی الی و صحبی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته